کہ قرآن تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اشیا ال میں دو سال سے چیلنجے رکھا ہے بارہ سو شیعہ حدیثیں پیش کی ہیں بارہ سو کتنی بارہ سو جن میں والدے لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے بارہ سو حبی آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تربیت کی ضرورت ہے یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں سیدھے کہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں ہمیں بنیاد سے انکار ہے مگر صدیق کو رب تو مالس کرار دے رب تو اپنا محبوب کرار دے اور تم کہتے اس نے خلافت رسب کر لی تھی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 تکیا کیا تھا تکیے کا مطلب سمجھ رہا ڈر کے خاموش رہے حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے ہرک کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرک جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا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 حدیث کی کتاب النعمانیا میں لکھتا ہے علی کتنا بہادر تھا کہ جنگ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اور شوالا ڈر گیا اللہ کو بہادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا اللہ ڈر گیا ہائے ہائے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 دونوں رشتوں نے بازو پکڑا ہوا علی نے تلوار ماری سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی صرف پیروں سے کہا مزہ نہیں آیا قصہ تو وہ ہے کہ آدمی سن کے پھڑک اٹھے اچھا پھر کیا ہوا کیا لگا دونوں رشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو تلوار اتنی زور سے ماری پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کٹ گئی پھر دوسری بھی کاٹ گئی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 میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیحوں کا لڑکا بھی ہوگا حساب کتاب کا بڑا ماہر اس पता کو کیا پتا تھا اس نے جو کہا سارے بے وقوف ہے اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے ہی کہتے درود کی چھل اور زیادہ آ یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا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 یہ اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ تفسیر ہے یہ حدیث ہے اور لاہور کے ایک ملہ سنی کو اتنا جوش آیا اس نے کہا گھپ مارنے کے لیے شیعہ ہی رہ گئے ہیں。میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر لکھ لو میری بات اللہ غلط ہو تو ذمہ دار ہو لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے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 دروازہ اتنا بڑا تھا اتنا بھاری کہ جس کو چالیس آدمی مل کے دھکا دے کے بند کرتے تھے اتنا بڑا دروازہ چالیس آدمی مل کے دھکا دے کے اسے بند کرتے تھے کوئی دو سو من تو ہوگا اور سو گز اونچا پچاس گز چوڑا کہا علی نے دیکھا کہ کے دروازے کے سوا کچھ نہیں کنڈے کو ہاتھ لگایا حراج دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا ایک میں دروازہ دوسرے ہاتھ میں تلوار اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے سو گز کا دروازہ پچاس گز چوڑا تو پھر تلوار کہاں سے چلاتے تھے تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی کہا کوئی اکل کی بات کرو کیا اکل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امین ہی بنانا تھا پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا اگر اکل ہی ہوتی کیوں نہیں جی ہوتا؟ جماعت ایسے عقل مند یہ جنگ کے اندر مجمون چھپا اور اکل مند اتنے ہیں ہر روز تکریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے چاہے صدر ضلع لک جماعت کی بنیاد پہ کروا چاہے نا جماعت اور بھلے مانسو اگر تمہیں جماعت اتنی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو کتنی اہم کانب کہ اپنی جماعت کی نبی ہے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 کہلگی ہاں مر گیا کہلگی کسیٹا کہہ مسیتا کیلگا اگر مسیتا مر گیا جگ اگر وہ مر گیا سارا پینڈ مر تو, نہیں ہو سکتا. تو سمجھتے ہیں کہ چلو گیارشن ہوگا خالی ہو گئی گلیاں رجا یار پھر رانجا یار نہیں پھر سکتا سن لو گل مولوی کو سمجھا اس نے اتنا جھوٹ لکھا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 اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر نام محبت کا اصل میں توہین ہے تمہاری آٹھ کتاب کی... تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا آٹھ کتابوں کے اندر کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے زمانے میں پودے قبول کیے چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں چیف قاضی بنے قاضی کت بنے فاروق کے زمانے میں تین دفعہ مدینے کے گورنر بنے تین دفعہ مدینے کے اٹھاؤ تاریخ یا قوبی کو اٹھاؤ شیخ مصیب کو اٹھاؤ اعلان والا ترسی کو اٹھاؤ کشمل گما ہر کری کو اٹھاؤ فضول المحم کو اٹھاؤ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 وہ باپ کو دسی ڈی میں کرنا چاہیے تھا لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح لیکن کیا کیا کہا اباب الا لے تو فضلک کتاب تیری شادی توسی کی اشاعی دلانا کار الا لے تو فضلک سامس نئی نئی زما فل غارو بکر ہم تیرے فضائل کے موترف ہیں ہم جانتے ہیں جب حبیب کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا جانتے ہیں کا رسول الام واہ ہم جانتے ہیں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 نو کتابوں کا حوالہ ابو بکر کے علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اسمان نو کتابیں الشاخ شیخ مفید کی اعلام الورا تبرسی کی القصول المحمہ ابن صبا کی کشف الغمہ اربلی کی باقر مجلسی کی المنتہا مرزا عباس کمی کی مقاتل الطالبین صحانی کی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 کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے سلمان کی مخالفت کرتا ہے بلکہ تو اہل بیت کا بھی مخالف ہے علی ان کا احسان مند ہے اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے تو ان کو گالی دیتا ہے <تصفح> یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا اور اللہ سے دعا ہے